السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وابن سنتز بھائیو گشتہ درس سے عقید واسطیہ کے اندر ہماری گفتگو وہاں تک پہنچی تھی جہاں سے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کے بارے میں ان صفات کا تذکرہ شروع کیا ہے جن صفات کی اللہ رب العالمین نفی کی ہے یعنی جن صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین انکار کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے اور یہ جو صفات ہیں نقص ہیں اس کے اندر کمیاں ہیں اور اللہ رب العالمین ہر نقص اور کمی سے پاک اور صاف ہے تو ان صفات کا تذکرہ شروع کیا ہے اس کے تعلق سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر اپنی ذات سے متعلق کسی ہمسر کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے لحاظ سے نہ عبادت کے لحاظ سے نہ اسماء اور صفات کے لحاظ سے اور نہ ہی اللہ حرب العالمین کی جو خصوصیات ہیں افعال ہیں ان کے لحاظ سے اللہ اربامن جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مصنف نے تقریباً گیارہ بارہ آیتیں اس موضوع سے متعلق ذکر کی ہیں ایک آیت کی شرح ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کی تھی آج انشاءاللہ اللہ دو یا تین آیتوں کی شرح ہم کرنے کی کوشش کریں گے آگے ہم بڑھتے ہیں اللہ ارب العالمین ارشاد فرماتا ہے ولم یق القف نہد یہ دوسری آیت ہے جو مصنف نے پیش کی ہے اور یہ آئے شور اخلاص کی ہے شور اخلاص تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے اور یہ قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صورت الاخلاص اس کی آخری آیت ہے جس میں اللہ ارب العالمین کے ارشاد ہے ولم یق القف نہد اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے اس میں اللہ رب العالمین اس بات کی نفی کی ہے کہ کوئی اللہ کے برابر ہو اللہ جیسی کوئی ذات ہو یا اس طریقے سے اللہ تعالی کی جو صفات ہیں اللہ تعالی کے جو افعال ہیں جو خصوصیات ہیں ان میں کوئی بھی اللہ رب العالمین جیسا نہیں ہے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے تو یہاں عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی ہے اس بات کا انکار کیا ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے ہمسر ہو کوئی اس کے برابر ہو جو ظاہر بات ہے جو اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں اللہ کے لیے کمال ہے اللہ کے لیے فنا نہیں ہے مخلوق کے لیے نقص ہے اور مخلوق کے لیے فنا ہے اس لیے اللہ ہر برآمین جیسی کوئی ذات نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے نہ اس کے صفات کے لحاظ سے جیسا آپ علم کی مثال لے لیں اللہ رب العالمین علیم ہے اور اس کا علم غیر محدود ہے لامتناہی ہے اللہ کا علم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے کمال ہی کمال ہے بندوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے لیکن بندوں کا علم قصبی ہے کسبی کا مطلب یہ کہ انسان اسے محنت کر کے حاصل کرتا ہے ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا کرتا ہے تو انسان کا جو علم ہے یہ کسبی ہے انسان اسے حاصل کرتا ہے محنت کرتا ہے اور یہ علم ختم ہو جاتا ہے اور ایک انسان سے بڑا دوسرا انسان علم والا ہوتا ہے وہ فوق کل ذمن علم لہذا اللہ جتنی بھی شفات ہیں ان شفات میں اللہ کا برعالمین کوئی برابر نہیں ہے انسان کے پاس بھی علم ہے لیکن انسان کا علم محدود ہے انسان کے علم میں کمی ہے اور اس سے بڑا عالم ہو سکتا ہے اس سے بڑا جان، جانکار ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اللہ ہربلام ہی سب کو علم دینے والا علّان عالم پہلی جو پانچ آیتیں اتنی ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے انسان کو چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا وہ اللہ ہی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تمام نام تمام چیزوں کے نام بتلائے تو اللہ ہی تعلیم دینے والا ہے وہ یہ علم دینے والا ہے انسان کا علم کسبی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو وا بھی ہوتی ہیں اللہ رب الام کو ان کے اندر پیدا کر کے رکھتا ہے لیکن کچھ علم ایسا ہوتا جو انسان جسے محنت کر کے اسے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی صفت علم ہے انسان کی بھی صفت علم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے زمین و آسمان کا ہم بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے بصیر ہے دیکھنے والا لیکن ہمارے سننے میں اللہ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے ہمارا سننا محدود ہے ہم دور کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں ہمارا دیکھنا محدود ہے دیوار کے کی پیچھے کیا ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ رب العامین کے دیکھنے میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے اللہ ارب العامین کے سامنے ساری چیزیں ظاہر اور باہر ہیں چونٹی چلتی ہے رات کی تاریخی میں تو بھی اللہ ارب العامین اس کی آواز کو سنتا ہے چونٹی ہمارے اوپر رہیں گے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا آواز سننے کی تو دور کی بات ہے لیکن اللہ ابرامین کو ہر چیز کا علم رہتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے تو یہ جو صفات ہیں اگرچہ مشترک ہیں ہمارے درمیان اللہ کے درمیان لیکن فرق نام کا اشتراک ہے کیفیت کا اشتراک نہیں ہے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے وہ پھل وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر ہے ان کے نام بھی وہی ہوں گے لیکن یہ صرف نام کا اشتراک ہوگا نام ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں اور اس طریقے سے حجم کے اندر ان تمام چیزوں میں کوئی مماثلت نہیں ہوگی دنیا میں ہم سیب کھاتے ہیں آخرت میں بھی سیب ملے گا ہم کو جو جنت کے اندر جائیں گے لیکن دنیا کے سیب اور آخرت کے سیب میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا وہ نام کی سری مماثلت ہوگی نام ایک ہوگا لیکن ذائقے میں اور حجم میں اور خوشبو میں اور تمام چیزوں کے اندر فرق ہوگا تو اسی اللہ رب العلامین کے لیے اونچی مثالیں ہیں ناموں کے اشتراک سے کیفیت کے اندر اشتراک کا فرق نہیں ہوتا ہے آپ دنیا ہی کے اندر دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی نام ہوتا ہے لیکن کیا وہ تمام چیزوں کے اندر برابر ہوتے ہیں نام کا اشتراک ہے بس کسی کا نام عبداللہ ہے وہ بڑا عالم ہے ایک بچے کا نام عبداللہ ہے کسی اور کا نام عبداللہ ہے مان لیجئے وہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے نام کا اشتراک صرف ہے لیکن باقی اور چیزوں میں اشتراک نہیں ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اگرچہ بہت ساری صفات بندوں کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے تو صرف نام کا اشتراک ہے البتہ کیفیت میں دونوں کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے اللہ رب العالمین جیسی نہ کوئی ذات ہے نہ وہ اسی صفات کسی کے پاس ہیں جو بھی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں وہ اللہ کے شائع شان ہیں تیسری آج جو نے یہاں پیش کی ہوئی یہ ہے فلاج اللّہ انداز کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم یہ جانتے ہو یعنی اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے تم جانتے ہو اس بات کو لہذا تم اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہ بناؤ اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ بناؤ یہ اللّہ رب العالمین نے مکہ کی مشرقین سے بات کہی ہے اس سے پہلے اللہ رب العارمین نے جو باتیں بیان کی وہ یہ ہیں کہ یادو رب اکم الدی خلم الدین قبلخون اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو پیدا کیا اللہکم تخن تاکہ تم متقی بن جاؤ الدی جا الکم الرد و فراشا جس نے تمہارے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے سما ابینا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے وہ ان ضرم اما آسمان سے اللہ نے جس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا فخر جب ہی منا ثمرات رضق اس پانی سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مختلف پھل پیدا کیے روزی کے لیے رضق الکم تمہاری روزی کے طور پر فلاج اللہ اندادہ لہذا تم اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہ بناؤ و ان تم اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے مکہ کے مشرق یہ بات جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے اللہ ہی ہمارا رازق ہے وہی آسمان سے پانی برسانے والا وہی زندہ کرنے والا وہی روزی دینے والا مکہ کے مشرق اس بات کو جانتے تھے اسی لیے انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانا وہ کہتے تھے خالق ایک ہے رب ایک ہے مارنے والا جلالنے والا ایک ہے وہ صرف عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے وہ جن کو پکارتے تھے اللہ تعالی کے ساتھ بتوں کو وہ بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ بت بھی پیدا کرنے والے ہیں یا یہ بت بھی روزی دینے والے ہیں یا یہ بت بھی مارنے والے اور جلانے والے ہیں یہ بت بھی اولاد دینے والے ہیں یہ بد بھی ہوا چلانے والے نہیں اس کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ روزی دینے والا صرف ایک ہے مارنے اور جلانے والا دنیا کا نظام چلانے والا اولاد دینے والا صرف ایک ہے وہ اس بات کو مانتے تھے کس میں شریک کرتے تھے اللہ تعالی کی عبادت میں ان کو شریک کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم گار ہیں یہ سب نیک لوگ تھے اللہ تعالی کیا ان کی پہنچ ہے ہم ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے اس لیے ان کا واسطہ لیتے تھے عمان ابودہم اللہ علیہ الا اللہ ذلفا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں اس لیے ہم ان کا واسطہ لیتے ہا الا شفع اُن اللہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں سفارسی ہوں گے ہمارے لیے سفارش کریں گے اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے ان کو خالق اور مالک نہیں مانتے تھے وہ ان کو رازق نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے راضی ایک ہے جو اوپر ہے خالق ایک ہے جو اوپر ہے بس عبادت میں شریک کرتے تھے ان کو طواف کرنا ہوتا خانے کعبہ کا بھی کرتے تھے اور جو بت ہوتے تھے ان کا بھی طواف کرتے تھے قربانی کرتے تھے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر بھی جانور ذبح کرتے تھے نظر مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اپنے بتوں کے لیے بھی نظر مانتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہماری یہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں ہم گنے گار ہیں ہماری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہو سکتی جیسے آج کے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں واسطہ لیتے ہیں نبیوں کا رسول کا پیر کا فقیر کا کہ بھائی ہم تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے یہ بڑے نیک لوگ تھے بزرگ لوگ تھے اس لیے ان کے واسطے سے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگتے ان کا واسطہ لیتے ہیں وہی مکہ کی مشریق بھی کہتے تھے ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ بناتے ہیں کہ ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے آج کے مسلمان بھی سارے ہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اولاد نہیں مانتے پیروں اور فقیروں سے عبد القادر جیلانی سے یا اس طریقے سے خواجہ غریب نواز سے یا دستگیر سے یا کسی اور سے یا کسی اور فقیر سے ہم اولاد نہیں مانتے ہیں ہم تو صرف ان کا واسطہ لیتے اللہ تعالی سے مانتے. یہی مکہ کے مشرق بھی کہا کرتے تھے ہاؤل ہونا اند اللہ یہ سب کے سب سفارشی ہیں واسطہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سمان تو بھی یہی بات کہا کرتے تھے اللہ رب اللہ اس کو شرک قرار دیا اللہ خالق ہے وہی عبادت کا حقدار ہے وہی عبادت کا مستحق ہے تو اللہ ان کو یاد دلا جب تم یہ جانتے ہو کہ اللہ ہی آسمان سے بارش حاضل کرنے والا وہی سب کو پیدا کرنے والا اسی نے تمہارے لیے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنا دیا رہنے کے قابل بنا دیا اللہ ہی ہے تم اس بات کو جانتے تو اللہ تعالیٰ کی بات میں شریک کیوں کرتے ہو جو خالی کو ہی معبود ہوگا کیونکہ خالق کے لیے کمال ہے خالق کے لیے نقص نہیں ہے خالق کے لیے فنا نہیں ہے باقی جو بھی جن کی تو عبادت کرتے ہو ان کے لیے فنا ہے وہ مخلوق ہیں پیدا کیے گئے ہیں پہلے نہیں تھے بعد میں آئے ہیں اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا کبھی اس کو فنا لاحق نہیں ہوگی لہٰذا تب تو یہ بات جانتے ہو تو پھر عبادت بھی ان کو شریک کیوں کر لیتے ہو جب یہ کہتے وہی خالی ہے اللہ ہی خالی خی مالک ہے تو جب وہی وہ اور مالک ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی کرو عبادت اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کی کیوں کرنے لگتے ہو دوسروں کو بھی کیوں پکارنے لگتے ہو یہ جو بھی والا معاملہ ہے اس کو ختم کرو صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کی عبادت کرو صرف اللہ کے لیے نظر مانو صرف اللہ سے دعا ماں کرو کسی اور کو بھی کیوں ملا لیتے ہو جب خالق ایک ہے کوئی خالق اور بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے اللہ کے کوئی ہمسر کوئی برابر نہیں ہے تو پھر دوسروں کو شریک کیوں کر لے تو عبادت میں جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحقی کیوں کہ خالق کے لیے نقص نہیں ہے اس کے لیے کمال ہے اس کے لیے ہمیشگی ہے باقی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں سب فنا ہو جائیں گے کلو منا لہ سب ایک دن فنا ہو جائیں گے کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا اللہ کی ذات کے علاوہ جب تمہیں ساری باتیں جانتے ہو تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کرتے ہو عبادت میں مت کرو جیسے خالق میں برابر نہیں کرتے ہو کہ کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی عبادت میں بھی اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو کسی کو شریک نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیونکہ وہ مکہ کے جو مشرقین تھے اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ رب اور خالق ہے پرانے کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ ارب العالمین اس حقیقت کو بیان کیا ہے تو اللہ نے اسی بات کو نو یاد دلایا فلاں تم جانتے ہو اس حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ کے, کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ رب العالمین کے بات میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو یہ بات اس کی, کی جائے گی جس کا کوئی ہمسر نہ ہو جس کے لئے کمال ہی ہو جس کے لیے فنا نہ ہو جس کے لیے ہمیشگی ہو جو خالق ہو جو مخلوق ہو مخلوق عبادت کے قابل نہیں ہوتا آج ہے وہ کل نہیں رہے گا مر جائے گا چلا جائے گا پھر کیا کریں گے آپ اس کی لاش بنا کر کے پھر اس کی عبادت کریں گے اس کا بد بنا کر کے کریں گے یا اس کی قبر پر جا کر کے سجدے کریں گے وہ تو چلا گیا دنیا سے لہذا جب اس کا علم اور اس کے پاس جو چیزیں ہیں جب اس کے لیے کمال نہیں ہے اس کی ذات کے لیے کمال اور اس کے لیے ہمیشہ نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کرو صرف اللہ کی عبادت کرو تو مکہ کے مشرق کیا کرتے تھے اللہ ہی کو خالق مالک مانتے تھے لیکن عبادت جب کرنے کی بات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اللہ ہی کو بھی پکارتے تھے پریشانیوں میں کسی اور کو نہیں پکارتے تھے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے قربانی کرتے تھے حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے یہ ساری چیزیں لوگ کیا کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی کیا کرتے تھے غیروں کے لیے بھی کیا کرتے تھے لوگ جن کا بت انہوں نے بنا رکھا تھا اور وہ بدھ کون تھے ہستے عیسیٰ علیہ السلام کا بدھ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بدھ تھا عیشا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کا مریم کا ان سب کا بت بنا کر کے رکھے تھے وہ لوگ ان کی شکل جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنا لی تھی اس ذہن کا باقاعدہ بت بنا کر کے رکھتے تھے اور اس طریقے سے ان کے پاس آتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے تھے ان کا بھی واسطہ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے واسطے سے ہمیں دے دے ان کے لیے نظر بھی مانتے تھے اور ان کے نام پر بھی جانور دبا کرتے تھے اللہ کے نام پر بھی جانور دبا کیا کرتے تھے ساری چیزیں ان کیا تھی تو اللہ کے بات بھی کرتے تھے اللہ کے بات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے آج یہی بہت سارے مسلمانوں کا بھی حال ہے اللہ کے بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاط دیتے ہیں حج کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ ابامین کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں دوسروں کے لیے سجدے بھی کرتے ہیں، دوسروں کے نام پر نظر نیاد بھی مانتے ہیں دوسروں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے ہیں دوسروں کے رکو اور سجدے بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں نماز سجدہ اور دوسروں کے لیے بھی سجدے کرتے پیرو و فقیر کے لیے مزاروں درگاہوں اور اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان کا بھی سجدہ کرتے ہیں ان کی قسمیں بھی کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے تھے اللہ کہتے تھے علام اللہ کی قسم عربی لوگ تھے عربی زبان کے ماہر تھے وہ تو اللہ کی بھی قسم کھاتے تھے اور اپنے بتوں کی بھی قسم کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قسم لات کی قسم اجزا کی قسم مناعت کی قسم یہ لات اجزا منات کیا تھے یہ سب انسان تھے یہ. یہ سب انسان تھے جب وہ مر گئے تو ان کے انہوں نے قبر کو مزار بنا دیا جیسے آج ہمارے یہاں مزار ہوتا ہے مزار یہ زمانے جاہلیت سے ہے یہ ہمارے بھی نے سارے مزاروں کو توڑ دیا تھا ساری پختہ قبروں کو توڑ دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سر کے زمانے سے چیز ہے یہ پہلے بھی چیز ہوتی تھی اس اسی دین اسلام کے اندر قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا گیا ہے قبر کو پختہ کرنا یہ ان کی بات کا ذریعہ اور سبب ہے یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے یہ اس لیے قبر کو پختہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے یہ جائز نہیں کسی قبر پختہ کرنا یا اس پر عمارت کھڑی کرنا یا اس کو ایک بالش سے اونچی کرنا یا وہاں پر سنگ مربر لگانا یا کتبہ لگانا کہ وہ نام لکھتے ہیں تختی نام کب ولادت ہوئی کب وفات ہوئی ان کے کارنامے کیا ساری چیزیں وہاں کتبہ لگا کر کے لٹکا دیتے ہیں قبر کے اوپر سنگ مرمر میں اللہ جاننے والا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جو کچھ کیا اب ان کو بدلہ ملنے والا ہے یہ سب لکھنا حرام ہے شریعت کے اندر ہمارے بھی نے تمام چیزوں سے منع کیا تو یہ سب آج کی چیز نہیں ہے یہ زمانے جاہلیت کی چیز تھی یہ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے منع کیا علی رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید کو عمر بن آس کو اس طریقے سے بڑے بڑے کرام کو باقاعدہ جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ جہاں بھی تمہیں اونچی اور پختہ قبر نظر آئے اونچو اور مجسمے نظر آئے ان کو زمین بوس کر دینا ان کو توڑ دینا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا بھیجا سب کو جاؤ جہاں جاؤ ہمارا اس جھنڈا لے کر کے اور جہاں بھی تمہیں اونچی خبر نظر آئے پختہ خبر نظر آئے اسے زمین بوس کر دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صاحب کرام کو اور یہ جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری کے اندر یہ چیز آتی ہے میری بات سن کے جا کے اور مزہ نہ ڈھالا دینا حرام ایسا کرنا ہمارے لیے یہ کام حاکم وقت کا ہے جو حکمراں ہوگا مسلم اس کا کام ہے اگر وہ کرتا ٹھیک نہیں کرتا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہمیں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے کہا گیا سمجھانے کے لیے کہا گیا ان کے عبادت خانوں کو گرجا گھروں کو مندروں کو یا اس طریقے سے مزاروں کو درگاہوں کو توڑنے کے لیے نہیں کہا گیا اسے فتنہ ہوگا فساد ہوگا خوریزی ہوگی خطر و گری ہوگی قانون ہاتھ میں لینا یہ جائز نہیں ہمارے لیے قانون کے افراد ہوتے وہ قانون ہاتھ میں لیتے جو حاکمے وقت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اگر وہ کرتا ٹھیک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے سے پوچھے ہم سے نہیں پوچھے گا کہ فلا فلا درگاہ کیوں نہیں توڑی گئی تھی فلا فلا مزار جہاں پر غیر اللہ کی بات ہوتی تھی اس کو کیوں نہیں تم نے توڑا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کیونکہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا ہے وہ ہماری ذمہ داری میں ہماری اپنی اولاد ہیں ہماری بیوی ہمارے ماتات کے لوگ ہیں وہ ہماری ذمہ داری میں ہماری اپنی ذات ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہوتے ہیں جو کام اپنا کرنا وہ نہیں کرتے دوسروں پر دوسروں کو جو کام ہے اس کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں ان کے بارے میں خوب گفتگو کریں گے خوب بات چیت کریں گے بادشاہوں کے خلاف باتیں ہوں گی حکمرانوں کے خلاف باتیں ہوں گی اپنے بارے میں نہیں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کے جو بچے ہیں کیا آپ ان کو نمازی بنایا آپ کی اولاد ہے آپ کی بیوی ہے, آپ ہے کیا دین پر عمل کرتے ہیں آپ بھی تو گھر کے امیر اور بادشاہ ہو آپ تو گھر کے حکمراں ہو آپ کی اولاد آپ کی رعایا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کے بارے میں آپ سے آپ نے کیا کیا ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہم بھی بادشاہ ہیں کل کو مسلم ہر آدمی رائے اور آدمی ذمہ دار نگہ بان ہے اللہ پوچھے گا ہمارے بارے میں ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے پوچھے گا بیویوں کے بارے میں جو ہمارے ہے ان سے اللہ سے پوچھے گا ہماری جو ذمہ داریاں ہیں کام کی ذمہ داری ہے ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی جگہ کام کرتے ہیں جو ہم کو کام دیا گیا ہے ہم وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا وہ سب کی فکر نہیں ہمیں رہتی ہے ہمیں دوسروں کی فکر رہتی ہے ڈانٹ بادشاہ تک گفتگو کرتے ہیں دستر خان پر بیٹھیں گے وہی ہماری گفتگو ہوگی ہمیں کیا کرنا چاہیے انسان جو ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ نہیں چھوڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کلو عمرہ تم میں سے ہر آدمی ذمے دار ہے ہر آدمی نے بان ہر آدمی سے اس کے بارے میں سوال کہا جائے گا بادشاہوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا امیر کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں امیر نے کیا کیا فلاں ملک نے کیا کیا فلاں حکمراں نے کیا کیا آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی رہتا ہے بس اور کچھ نہیں رہتا اس کے علاوہ یہ انسان کی بذلی ہے یہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو دوسرے پر ڈال کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے گفتگو کر لیا اتنی باتیں ہوگی خلاص بہت کچھ کر لیا یہ سب ہماری ذمہ داری کے اندر نہیں آتا آدمی اپنی ذمے داری کے اندر رہے ہر آدمی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامتین سوال کرے گا دوسروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا اس لیے یہ نہ کہنا کہ بھئی شیخ نے یا ہم نے سنا درس کے اندر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مزاروں کو تلوا دیا تھا درگاہوں کو تلوا دیا تھا ہم بھی توڑ دیں ہمارے نبی نے کب توڑوایا جب اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کیا مکے کے اندر تب کیا ہمارے نبی نے بھیجا تھا ان کو ہمارے نبی نے جھنڈا دے کر کے بھیجا تاکہ کسی کو شخص بھا نہ ہو کہ یہ خود اپنی طرف سے ایسا کر رہے ہیں جھنڈا دے کر کے بھیجا اپنا کہ جاؤ یہ پروانہ لے کر کے جاؤ جھنڈا لے کر کے تب جا کر کے انہوں نے کہ ہمارے نبی نے بھیجا تب کیا انہوں نے خود جا کر کے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اس لیے جو حدود ہیں اور اس لیے کہ جو کام یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں کے اندر چیزیں آتی ہیں ہماری ذمہ داری میں ساری چیزیں نہیں آتی ہیں جی ہاں ہمارا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا لوگوں کو سمجھانا بس اگر مان گئے الحمدللہ نہیں مانے تو بھی الحمدللہ ذمہ داری آپ کی ادا ہو گئی اگر آپ کر سکتے ہیں تو اگر نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ خاموش ہو جائیے دل میں اس کو برا جانیے بس اس کو لوگوں کے سامنے مت بیان کیجیے اگر آپ اسے بیان کرتے ہیں کسی برائی کو تو آپ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی برائی کہیں ہو رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو, جو قاضی ہیں یا جو ذمہ دار ہیں جو پولیس کا محکمہ ان کو جا کر کے بتائیں آپ آپ آ کر کے گھر میں بیان کرنا ساتھیوں کے سامنے بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے اس سے کیا ہوتا گویا کہ آپ اس برائی کو پھیلا رہے ہیں مثال کے طور پر کہیں شراب بنتی ہے اور بکتی ہے آپ جانتے کہ فلاں کے اندر شراب بنتی ہے یا وہاں کے لوگ بیچتے ہیں آپ آ کر کے بیان کریں گے اگر اپنے ساتھیوں کے درمیان میں تو انسان کمزور ہے یا نہیں ملتی نہیں پیتا ہے کہے کہ یار فلاں جگہ مل رہی تو ایڈریس معلوم ہو گیا جائے گا خرید کر کے پینا شروع کر دے گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے آپ نے اسے برائی کی طرف بھیجا کرنے کے لیے راستہ بتایا آپ نے کہ فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے جاؤ پہلے اس کو نہیں معلوم تھا آپ نے اس کو راستہ دکھایا اس لیے چیز جائز نہیں ہے کہ آپ جا کر کے کہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں فلاں جگہ شراب بنتی ہے فلاں جگہ یہ چیز ہوتی ہے فلاں جگہ, جگہ یہ چیز ہوتی ہے نہیں آپ اگر کہیں تو جو اس برائی کو ختم کر سکتا ہے جس کے پاس پاور اقتدار اس سے جا کر کے کہیے آپ تاکہ وہ اس کو ختم کرے دوسرا آدمی ختم نہیں کرے گا اور پھیلے گا وہ برائی اور عام ہوگی اور لوگ جائیں گے وہاں پر انسان کمزور ہے شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اس لیے یہ سب کہنا دوسروں کے سامنے اس برائی کو فروغ دینا اس برائی کو پھیلانا اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں دل میں اس کو برا جانئے کہ جو چیز ہو رہی غلط ہے یہ حرام ایسا کرنا ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں یہ ہی ہے اپنے دل کے اندر لیکن لوگوں کے سامنے جا کر کے کی بیان کیجئے کہ فلاں جگہ جی چیز ہو رہی ہے یا فلاں حکمراں ایسا کر رہا ہے امیر ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا نہیں وہ آپ کی ذمہ داری میں چیز نہیں آتی ہے آپ اپنی ذمہ داری کے اندر رہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کر لے جائیں یہی ہمارے لیے کافی ہے یا نفزم و اہلیہ کم نارا اپنے آپ کو اپنے اہلوال کو جہنم سے بچاؤ اہل ویال کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہے بادشاہوں کو بچانے کی فکر ہوتی ہے ہم کو حکمرانوں کے بارے ہماری گفتگو ہوتی ہے یہ سب خارجیت کی پہچان ہے خارج جانتے جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف یہ ان کی پہچان ہے یہ جو صلب صالحین کے منہج پر ہیں ان کے عقیدے پر ان کی پہچان نہیں ہے یہ یہ ہماری ذمہ داری کے اندر نہیں آتا یہ ہم ان کے لیے دعا کریں جو برائی اس کو ہم برا سمجھیں لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ چیز غلط ہے تو بات یہاں ہماری پہنچی یہاں سے کہ فلاںج اللہ انداد تمتا کہ تم اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ عبادت میں جب تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے تو عبادت میں بھی اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ وہ لوگ اللہ کے برابر کرتے تھے انہوں کو نسویق میں رب العالمین کس میں عبادات کے اندر باقی چیزوں میں نہیں کہتے تھے وہ عبادات کے اندر ان کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب علام کے برابر کوئی نہیں ہے تو عبادت میں اللہ کے کی برابر کیسے ہو سکتا ہے لہٰذ ساری عبادت اللہ کے لیے کرو قلنا صلاح تھی وہ نسخی وہ میں حیا وہ ماں تھی نلّرب العامن اللہ شریق اللہ وہ بدالی کا مر تو انا اولمسلم آپ کہہ دیجیے میری نماز میرا مرنا میرا جینا میری عبادت کی ساری اقسام ساری قربانیاں اللہ کے لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کس میں شریک نہیں عبادات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اللہ کے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور اسی بات کا سب کو حکم دیا گیا لہٰذا اپنی ساری عباد خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے نظر ماننا عبادت ہے جیسے شریک استواف کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا قسم کھانا یہ سب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا حرام اور ناجائز یہ جائز نہیں ہے تو اللہ کی فلاح تجر احمد اللہ علم اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو جب تم اس بات کو اور حقیقت کو جانتے ہو لہذا تم اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو عبادات کے اندر جی تو یہاں اللہ رب العالمین نے کی نفی کی ہے ند کہتے ہیں برابر ہمسر اور اللہ کے برابر دو طریقے سے بنانا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں ان میں کوئی اللہ کے برابر اگر کسی کو سمجھتا ہے تو اللہ رب الامن کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے ایسی صورت میں وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں جو کام آما اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اگر کوئی اللہ کے برابر کسی کو بناتا ہے تو اسلام کے دائرے سے ایسا انسان نکل جاتا ہے جیسے اولاد دینا رزق دینا ہوا چلانا دنیا کے نظام چلانا مارنا جلانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اب آپ کسی اور کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے برابر ان چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرکیے یہ تمام عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں آپ ان عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو آپ نے ان کے برابر کر دیا عبادت کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرکیے جیسے قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کے نام پر جانور دبا ہوتا ہے آپ اللہ کے نام پر بھی جانور دبا کریں اور دوسروں کے نام پر بھی جانور دبا کریں یا ایسی جگہ جانور دبا کریں جہاں شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے وہ بھی شرک ہے آپ مندر اور مزار پر جا کر کہ اللہ کے نام سے جانور دبا نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے گھر کے علاوہ دوسرے گھر کا طواف ہوتا ہے انسان کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے وہاں سجدے ہوتے ہیں وہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں چادریں چڑھتی ہیں بکرے چڑھائے جاتے ہیں جو بکرے اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ بکرے وہاں پر جا کر چڑھائے جاتے ہیں اس لیے وہاں جا کر کے آپ جانور دبا کریں کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی حرام اور ناجائز وہ بھی شرک ہے کھانا جائز نہیں آپ کے لیے حرام ہے یہ کیونکہ وہاں پر اللہ کے علاوہ دوسرے کی بات ہوتی ہے قبر میں نماز پڑھنا قبر پر کیوں نہ حرام ہے اس لیے کہ آپ وہاں قبر پر نماز پڑھیں گے گویا کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسرے کو نماز کی عبادت میں برابر کر رہے ہیں اسے نہیں جائز ہے وہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے ایسے ہی خبر پر جا کر کے عبادت کرنا جانور ذبح کرنا عبادت آپ اللہ کے نام پر کر رہے تو بھی وہاں حرام ہے کیونکہ وہاں جائز ہی نہیں ہے یہ کرنا آپ جا کر کے مزار پر نماز پڑھیں وہاں جائز نہیں ہے یہ رکو کریں سجدے کریں یہ بات اللہ کے لیے خاص ہے تو یہ ایک ند ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے برابر کرنا اللہ کی خصوصیات میں اللہ کے اعمال میں اللہ کی عبادات میں اللہ کی ذات میں اس کی اسماعت صفات میں اللہ کے برابر کسی کو کرنا یہ گویا کہ آپ نے بڑے شرک کا ارتقاب کیا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے برابر کسی کو نہ کہیں نہ سمجھیں لیکن آپ یہ کہیں اپنی زبان سے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں ٹھیک ہے یہ بھی شرک ہے لیکن اس کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتا میں برباد ہو جاتا یہ کہنا شرک ہے یہ چھوٹا شرک ہے یہ بڑا شرک نہیں لیکن چھوٹا شرک ہے ایسے غیر اللہ کی قسم کھانا چھوٹا شرک ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور قسم کھانا آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ایسا ہو جاتا میں فقیر ہو جاتا میں فلاں ہو جاتا غلط ہے سب کہنا یہ سب کہنا غلط ہے آپ نے گویا کی اللہ کے برابر کر دیا اس چیز کے اندر آپ نے اللہ کو بھی مانا لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے برابر اس چیز میں گویا کہ آپ نے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے اور کے وجہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پھر آپ نہ ہوتے اگر لفظ پھر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لیے کہنا جائز ہے کیونکہ پھر یہ بات کے لیے ہوتا ہے لفظ اور برابری کے لیے ہوتا ہے لفظ اور جو ہے برابری کے لیے اس لیے لفظ اور کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ نہ ہوتا پھر آپ کی محنت نہ ہوتی تو میں جو ہے مجھے نوکری نہیں ملتی یا میں ناکام ہو جاتا میں کامیاب نہیں ہوتا یا فلاں چیز جو بھی آپ کہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو گویا کہ آپ نے اس چیز کی حفاظت میں اللہ کے برابر اس بندے کو آپ نے کر دیا لہٰذا ایسا کہنا بالکل جائز نہیں ہے یہ اللہ کے سر کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تمہارے میں نے کیا فرمایا بے خطیب, انت. برے خطیب ہو بہت برے بات کرنے والے ہو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اجا التن اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا اللہ کی مشیت ہی کے تحت ہر چیز ہوتی ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لہذا یہاں لفظ اور کے بجائے پھر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پھر بعد کے لیے ترتیب میں بعد میں آتا ہے اور لفظ اور برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے پھر استعمال کرنے سے یہ چیز آپ کے لیے کہنا صحیح ہو جائے گا جائز ہو جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے اللہ تعالی کا فضل ہے اور پھر آپ کی کوشش ہے پھر آپ نے ہمارے لیے محنت کیا آپ نے سفارش کی اس کے وجہ سے ہمارا یہ کام ہو گیا اللہ کے فضل سے الحمد یہ بات انسان کہنا چاہیے تو یہ بھی چھوٹا شر کہلاتا ہے جس کو چھوٹا ند کہا جاتا ہے تو یہ بھی شریعت کے اندر ایسا کرنا حرام ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ند کی نفی کی ہے کہ اللہ کے کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ کے کوئی برابر نہیں کسی بھی چیز کے اندر اور یہ عمومی طور پر یہ چیز اللہ نے اپنے بارے میں عن فرمائی آگے چل کر کے کچھ ایسی صفات بیان کریں گے قرآن کے آیات کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں نفی کی جیسے کہ اللہ کے لڑکا اللہ کے لیے بیوی نا ازب اللہ یہ ان تمام چیزوں کی نفی اللہ ابرامن نے کی ہے قرآن کے اندر اور آگے چل کر کے رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو انشاءاللہ بیان کریں گے انہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ باقی جو آئے ہیں آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہم سب کو اپنی بات پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور توحید کا علم حاصل کرنے کی اللّہ تعالیٰ ہم کو سب کو توفیع دے یہ بنیادی علم ہے بھائی توحید کا علم بنیادی علم ہے سب سے پہلا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم عقیدے توحید کا علم حاصل کریں آج کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور اسے عقیدہ اور توحید سمجھتے ہیں عقیدت کے نام پر محبت کے نام پر یا کسی اور کے نام پر اللہ العالمین کے ساتھ شرک کا انتخاب کرتے ہیں اسے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں توحید کا دنیا کے اندر شرک کا پیدا ہوا جب توحید کا علم ختم ہو گیا تب جا کر کے دنیا کے اندر نوریہ قوم کے اندر شرک پیدا ہوا اسے پہلے شرک نہیں تھا جب علم رہے گا توحید کا تو انسان شرک نہیں کرے گا انسان شرک نہیں کرے گا اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے تو آپ ظاہر بات اس کے اپوزٹ نہیں کریں گے لیکن جب علم نہیں رہے گا تو انسان کر سکتا ہے اس کو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری بنیادی فرض ہے اسی کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اور اپنے اہل, اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اس پر قائم اور دائم رکھے اور شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کے فاط الام جزاک اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ